تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہ رکھتے تم سے تکلیف دو کرنی اور نہ پھیر دیں کا